کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ملے گا مت کیجیے کیونکہ آج کل تو پیر کے ہاتھ پر بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ دکان اوب چمکنے لگ جائے ایک فیکٹری ہے تو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو دو فیکٹری بن جائیں گی دین کے لیے کون بیعت کرتا ایک پیر صاحب آئے جن سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے بڑی پیاری بات کہی وہ اتفاق سے جا رہا اسی رات ہم ملنے کر تو ایک آدمی نے ان سے آنکھ کر کے کہا پیر صاحب سلام کیا دستبوسی کرنے کے بعد کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایمان پر سلامتی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے پیر صاحب نے کہا بھائی پورے پاکستان کے وزٹ میں تم ہی ملے ہو جس نے کہا کہ اسلام پر استفامت عطا فرمائے ایمان پر موت ورنہ جتنے ملے بیٹی نقصان ہو گیا فلیٹ نہیں بک رہا بنگلہ نہیں بک رہا بنگلہ, بنگلہ نہیں مل رہا فل... ابھی تک تو لوگ یہی کہتے چلے اگر اس طرح آپ کوئی پیر بنائیں تو آپ کو کوئی فائدہ ہے بالکل مت پیر بنائیں، ہاں پیر اگر بنائیں کہ اس سے دین کی بات پوچھی جائے نماز کے مسائل پوچھے جائیں آخرت کو سنوارنے کے لیے اسے سوالات کیے جائیں آخرت کو سنوارنے کے سارے معاملہ دریافت کیے جائیں تو پیر اصل میں اس لیے ہوتا ہے اس لیے بنانا ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی رہنما تو کو چاہیے یا نہیں اب اس رہنما کا نام اگر پیر رکھ دیا جائے تو کیا ہو رہا یہ ہے وہ پیری موریدی کے فوائد اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے یہ کہہ دیا اچھا جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا زکات دوں گا تلاوت کروں گا چل دیئے پیر ہاتھ میں ہاتھ لے کر اب تم وعدہ کرو کہ نماز پڑھو گے وعدہ کرو کہ تم زکات دو گے وعدہ کرو کہ پنج وقت کا نماز کیا جو ہے تو ایسا سے ذمہ داری بڑھنا اور ایک پیر کا ہو جانا اور اس کے کہے پر عمل کرنا یہ اپنی آخرت دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے اور بنانے کے لیے پیر ضرورت ہے سمجھ گیا